میں پڑھیا فورن میرے کل سفر دوران رینے تلاوت درست دو چیزیں اتھے پروردگار جلنا شان ہو بے پرواہ نے دسی ایک یہ دسی نبی گھر والیاں متارا تسی بے مثال جے لستنک احد من منسا تو س جگ دیات کسے ورگیاں نہیں سمجھ لگی یعنی بے مثال جو لیکن شرط لگائیے تقہ تننا یہ صاحب روح مان لکھ رہے ہیں شرط لنفی المثلیت نفیل مت لیے وفد یہ شرط ہے جو اللہ تعالیٰ نے مثلیت کی نفی کی ہے یعنی کیا مطلب جو فرماد تم کسی کی طرح نہیں واسطے شرط آپ شرط یہ لگائی کہ کیونکہ اپنا فرماد یا نتکنا کہ اگر تم پرہیزگار بنو گی اس کا مطلب ہے اگر تم پرہیزگار نہ بنو گی تو پھر جگورگی ہوگا سمجھنے آئی کی ہے صاحب روحلم لکھ رہے ہیں شرط النفی المثلیت و فض السا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کو جو فضیلت ہے دوسری عورتوں پر اور مثل ان کے کوئی نہیں ہے شرط رکھ دی اگر تم پرہیزگار بنو گی تو پھر تم تمہارے جیسی کوئی عورت نہیں ہو سکتی اب یہ مفہوم میں شرط ہے یہ صاف واضح ہو گیا مفہوم میں شرط ہے اس کا مطلب ہے اگر تم پرہیزگار نہ بنو گی تو پھر تمہاری دوسری عورتوں تمہارے میں کیا فرق ہوگا پھر یہ فضیلت جو ہم بیان کر رہے ہیں اور مچلیت کی نفی کر رہے ہیں وہ ثابت نہیں ہوگی یہ ثابت اسی صورت میں ہوگی تم پرہیزگار بن یعنی <سحن> پرہیزگار رہو جس طرح ہے تم جس طرح کے پہلے پرہیزگار ہو اسی طرح پرہیزگار رہو تو تم بے مثال ہو سمجھ نہیں آئے گا تم یہاں سے ذرا سجدوں کو شرم آنی چاہیے سید آکڑے پھر نبی سید السعادات جڑے لوگ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ازواج متعارات جن کو نس قرآن کی نس نے اہل بیت کہا اہل بیت نہیں کو اسی وجہ سے تفسیر جلالین میں اسی پر جزم کیا یا کیسے نماج اللہ علی بان کمر آہل البیت آگے ساتھ فرما دیا با... نہیں تفصیر جلالین میں جلالین میں یہ, یہ دیکھو صاحبی اے نشان اے اے نبی اے نبی کی گھر والیاں اہل بیت جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سنائے اور ویسے بھی اہل بیت جو ہے نبیت کا لفظ کمرے کے لیے استعمال گھر کے لیے. تو کمرہ اہل بیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اب جب آپ دیکھو جب بولتے ہیں فلاں کے گھر والے تو فوراً بیوی بی اور بچے آتے ہیں ایسے ہے نا ذہن میں میں کار نہیں چھاٹایا کی مراد لیندی تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اہل بیت عرف کے اعتبار سے اور لغت کے اعتبار سے وہ بیویوں بی پر بولا جاتا ہے اور بچوں پر بولا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ گھر والے ازواج متحرات یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں اہل بیت اب جن کو قرآن نسن فرما رہا ہے اہل بیت یار ان کے ساتھ اللہ تعالی یہ خطاب فرما رہا ہے کہ اگر تم پرہیزگار رہو گی جس طرح ہو تو تم بے مثال ہو تم بے مثال ہو جس کا مفہوم کیا نکلے گا کہ اگر تم پرہیزگار نہیں رہو گی تو بولو پھر عورتوں اوروں کی طرح ہو جاؤ گی تو یہ سید جب حضرت صاحب اسی وجہ سے ہمارے حضرت صاحب فرماتے ہیں جس کے گھر سید کے گھر اگر پردہ نہ ہو تو وہ فرمایا میرا ہے سید کا وہ تام فرمانے کہ قرآن بھی ناس دست دی بات کو سمجھنا یعنی اس ناس سے اشارہ یہ ملتا ہے مفہوم میں شرط کے اعتبار سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ نبی کی گھر والیوں اور دوسری عورتوں میں اگر فرق ہے زمین آسمان کی اور ان کی وہ بے مثال ہیں اور ان کی کوئی لستر نہ کہ من النساء بات کو سمجھنا تو وہ ان کی طرح عورت کوئی نہیں ہے وہ بے مثال ہے اور فضیلت اور شان رکھتی ہیں تو یہ ایک شرط ہے کہ پرہیزگار ہونے بات کو سمجھنا تو وہ مبارک لوگ وہ تو پرہیز کی شرط ہو تو بے مثل بنتے ہیں یہ کیسے عجیب بات ہے یہ سید جو ہے جو مرضی کرتا رہے یہ کسی وجہ سے جب سید پردہ چھوڑتے ہیں حضرت صاحب فرماتے ہیں برابر تو ہو گیا کہ میرا سی نام سد کہ آخر پلاحل کا شانا یہ اس واسطے جب سید کجرا والا کام کرے گا اے کجرا گا رکھا جی میرا سیا کام کرے گا سماسی آ کر اس قرآن پاکی کلام اس اس اس اس سے صح. اور سنو ایک ہوتے ہیں خواص ایک ہوتے ہیں عوام کیا ہوتے خواص ہو عوام خواص خواص کیوں ہوتے ہیں وہ اپنے فکر و عمل کی وجہ سے خواص ہوتے ہیں ان کی سوچ بلند ہوتی ہے ان کا عمل بلند ہوتا ہے اگر سوچ اور عمل ہے وہ عوام الناس والا ہو یار تو کیسے عجیب بات ہے سوچ اور عمل میں عوام کے برابر ہے اور خواص کیوں ہے پھر پھر تو عوام کی طرح آئیے وہ عوام ہے یہ بھی عوام ہے یہ کت بنتی ہے کہ وہ عوام میں داخل ہو اور یہ خواص میں ہو جبکہ سوچ بھی ایک ہے اور عمل بھی ایک ہے ایک بات سمجھنا ذرا ایک آدمی نے کنجروں کی طرح کام کر رکھا ہے چکلہ مثلاً فرد کرو چکلہ کھول رکھا ہے ہم اس کو یہ مطالبہ کرے لوگوں سے مجھے کنجر نہ کہو کیوں بھائی اچھا یہ بتاؤ کوئی سید ہے کوئی غیر سید ہے مولوی ہے غیر مولوی ہے پیر ہے غیر پیر ہے اگر وہ ننگے پاؤں چلے گا تو سب کو نگے پاؤں کہو گے یا پیر مولوی اور سید اگر ننگے پاؤں ہو تو کہو گے نہیں یہ جوتے پاک, جوتے پہن کر جا رہا ہے ایمان سے بتاؤ <laughs> اگر سید ہے پیر کوئی ہے اگر وہ بالکل لو ننگا ہو کر جا رہا ہے تو کیا اس کو یہ کہیں گے کہ یہ کپڑے پہن کر جا رہا ہے کوئی آدمی حتیٰ کہ اس کو سید بھی نہیں کہیں گے کہنے نہیں. سید جو ہے وہ بھی کہیں گے کہ حضرت ننگر جا رہے ہیں کہ کپڑے والا کہیں گے بولو بولو ایمان صبح <تصفح> تو یہ مطالبہ کیوں بھائی کام کرنا عوام والا اور دعویٰ دعو دعو کرنا خواص والا اور پھر لوگوں سے مطالبہ بھی کرنا کہ ہمیں خواص سمجھو جب مولویوں نے پیروں نے کنجروں کے کام کر رکھے ہیں کنجروں والے کام کر رکھے ہیں ہم وہی الفاظ بولتے ہیں اب یہ مطالبہ کرنا کہ جی نہیں جی نہیں ہمیں لفظ صحیح بولو جی گل نہیں سمے لگی ہم کام عوام مالک کریں گے آپ ہمیں خواص کہیں کیوں بھائی ارے بھائی یہ جی مطالبہ و فطرت کے خلاف ہے اب ایک ایمان سے بتانا فرد کرو ایک سید جٹی کھانے لگ جاتا ہے اور ایک میراسی جو ہے وہ حلال خوراک کھا رہا ہے تو کوئی یہ کہے گا کہ یہ سید جو ہے وہ حلال کھا رہا ہے اور میراسی پلیت کھا رہا ہے حرام کھا رہا ہے بولو کیوں کیوں بھائی یہ فرق کہاں کیوں نہیں کرتے یار فرق کرنا چاہیے وہ سید ہے سید سٹی کھائے تو ٹٹی جو ہے وہ وہ تو برفی بننی چاہیے اور اگر کوئی دوسرا ٹٹی برفی کھاتا ہے میراسی تو اس کو ٹٹی کھانا چاہیے کیونکہ میراسی ہے میراسی کے ساتھ جب ٹٹی لگے گی اپنا برفی لگے گی وہ ٹٹی بن جائے گی اور جب سید کے ساتھ ٹٹی لگے گی یہ برفی بن جائے گی سورس ہے یا کہاں ہے اسلام نے ہمیں سبق پڑا اتنا گمراہی شدید ہمارے حضرت صاحب چھوٹے مثال یہاں دیا کرتے تھے اور باتیں تھے یہ بتاؤ اگر سید پیشاب کرے تو پلیٹ ہے کہ مواب پاک ہونا چاہیے کیا خیال ہے بھائی مولوی صاحب پشاف کرے تو پاک کہو گے کہ پلیز پیر صاحب کیوں اس کا مطلب ہے بھائی برائی برائی ہوتی ہے جو بھی کرے گا برائی کرے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی نہیں کی بن یہ آئے سے کریما سادات کے ثبیروں کو جھنجوڑ لئی ہے جو اس گھمنڈ میں ہیں کہ ہم جس طرح مرضی کرتے رہیں گے ہم پاک ہی رہیں گے ہم زمانے سے بے مثال رہیں گے ان کو کہو یہ غلطی ہے تمہاری حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطارات کے متعلق واضح بیان آ گیا کہ رہو گی تو بے مثال گی اگر مشا... پرہیزگار نہیں رہو گی تو پھر دوس... اوروں کی طرح ہو جاؤ گی بے مثال شان جو ہے وہ تمہاری ختم ہو جائے گی اب سمجھ آگی کہ نہیں جائے تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ یہ غلط یہ بہت بڑی غلطی ہے اس قوم کی یہ سمجھتے ہیں کہ جو سید جو مرضی کرتا جائے کفر کرے یہودیت میں جائے پلیتی کرے بغیرتی کرے سب بشان اس کی قائم ہے کہاں ہے شانے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو عمل پیچھے گرا دیتا ہے اس کو نصب آگے نہیں کر سکتا کیا یہ حدیث بات ہے اب دیکھو ہم نے غیر سید دیکھے عمل نے ان کو آگے کیا نصب نے پیچھے نہیں کیا اور ہم نے سادات دیکھے یہ گیلانی گیلن جو تھا یہ سید نہیں تھا پکا پیڑا سید ہے گیلانی یہ گیلن تھا ملتان کا ملتان کے گیلانی جو ہیں یہ یہ پکے پیٹے سید ہیں موسا پاک شہید کی اولاد ہے اور وہ غوث پاک میران کی اولاد ہے دیکھو اس نے تو کیا لعنت لی بات سب دی. تو یہ چیز ہے میرا بھائی یہ لوگوں کی انتہائی گمرائی ہے اور سادات کا بیڑا گرک کر دیا اس بار ملا خوشامتی ملا جو ہے نا انہوں نے سیدوں کو تباہ کر دیا جو اٹھتا شا لکھ دو سج نام سنا جو مرضی نام آگ بجھا دیا اگوں گلا بنا دتی اور سد او باقی گندا پانی بن گیا سو باقی گڑ دون آگے آگ جدو بجا گے لیڑے پلیت ہو گئے سمجھ لگی گلے دے جی گل کرتے کہ جی جن گی. پانی جنہیں مرضی پلیس ہوگ بجا کا اگ جی اتنے چھٹا نالی کا پانی گا بندے بندہ پولیس کپڑے لگے کپڑا پولیس نہیں مراد آگے بجے نہ میں لگی نہ مراد مثال مسلے بنا کر آ مرو اگ سے پاوے سی مطلب یہ گل سمجھا جائے یہ دسو پانی فٹی دجھتی ہے پانی پیشہ پیا روا مطلب جی گل کرتے پانی جن مرضی پلیت ہوگ بجھا لے گیا یہ مطلب منگتے ہیں کہ سد جانم جان گے کیوں بھائی سنم جائے گا پھر آخا گے ہاں ہوں پانی آ گیا بج جائے گی شہدوں سے خوش نہیں ہونا چاہیے پٹھا بہ گیا میں گیا اگ بجاؤ براد گمراہ ماؤنگ بنایا خوشامدیاں نے شہیدوں کا پٹا بہ دیا قرآن پا کے ساف فرما ہے گل پڑھ کے نہ تسمی میں ہل گیا اسلے میں مطلب کہ نصب جہ جے اصل شانہ نہیں اصل تقوی یہ ہوا نصب کوئی فائدہ نہیں پھر نصب لا جائے گا بندے کتے تو جہ دلیل ہو گئے نے جدو عمل چڈیا غیر سجد نے وہ قسمیہ تیر پیانا کوئی سجدان تو بعد نشانہ پا گئے کدوں جدو عمل کر گئے دوسری گل قرآن مجید نے یہ یا نسان نبی من تمین قر نب فاح مبینہ یضاعف نا افلاح آزاد کانکاللہ نبی گھر والیا اگر بے حیائی دا کام کرے گی نا دگنا عذاب دیاں گا دہرا عذاب اور یہ اللہ تسان سمجھا جی مت سمجھو اللہ فرما رہے کان دالکال یسیرا مت تسی سمجھو کہ اصا نبی دیاں گھر والی وا تو تے اللہ نو دو آزاد دیا اورنی کیوں کہ ادھر حبیب ہے جی نہ میرے اگے کوئی شب مشکل نہیں میں کھا لے کہ حبیب بھی میرے پا بند نے پا بند تھوڑا اگوں فرماندہ میں آنو تم کنا لا ورسو و رسول ہے جی جی فرما بردار بن جان گیا اللہ رسول دیا عمل سالے کر اجرا ہا, ہا مرت نے اصا انہ اجر بھی دوہرا رکھا سمجھ لگی گل جی کیسی اور واقعی دیکھو اصول فطرت بھی اردنا کریبی اپنا پیارا اگر کوئی ایسا کم کرے جا موجب انعام ہوئے دوسرا بھی کرے اگلے اپنے ود دے دین سمو قرب دی وجہ نہ جی غلطی کرے انو ڈانٹ دے زیادہ نے اور اصول ہوں سمجھ لگی گل اور الحمد اللہ ہے میرا اصول رکھ دلتی کرنا تو میں بہت دوسرے, دوسرے نو ایٹ قرآن پا کے دس رہا تیک لا جف حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے فرمایا کرتے تھے اپنے گھر والے بچوں اپنے پرماتمے پترو اگر کوئی ہو غلطی کرے گا تو ایک سزا دیاں گا تُسی کرو گے تو دوہری سزا دیا اسی وجہ سے ہے ہسنات ہس حنات لبرارے سیاحت اور مقرر یہ اصول ہے تصوف شریعت تو آس کہ نیکوں کی نیکیاں مقربین کی بدش بدیاں شمار ہوتی ہیں کیوں مقرب نے بہت حق میں اعظم ایک, ایک بند بیٹھا لگ بے ادبی گا یعنی بے ادبی سمجھا نہیں یہ سمجھانا بھی میرے آستے نقصان دے پاو بے ادبی سمجھ پی بھائی مت کتیا گل پی جائے اچا لے ہوئے گل ات دور بیٹھا نا میں کتیا گل پہ جائے کہہ دا میں ای گل سامنے ہو فرق یہ مطلب قرب تے دوری کا فرق ہے اللہ کی بارگاہ میں جو قریب بیٹھے ہونا وہ تو پھر سہ چوبی گھنٹے سا ہی پتا نہیں کی پتا نہیں کن گفلت وقت کے کن کن گنا گزار چن جی اسی طرح اصول یہ بنتا ہے کہ جا کر قرب زیادہ حاصل احتیاط زیادہ چاہیے پرہیز زیادہ چاہیے اگر کرے انہوں ڈانٹ رپٹ زیادہ چاہیے اگر سونا کم کرے انہوں انعام زیادہ چاہیے سمجھ لگی ہے انعام آنا پڑھیا نہیں پورا حال سمجھ لگی گلتی یہ چیز ہے بھائی آخری گزارش یہ کہ آپ خواص ہیں عوام کے درجے سے آپ نکل آئے آپ نے جب علم دین حاصل کرنے کا ارادہ کیا اس وقت آپ عوام کے درجے سے نکل جائیں لیکن افسوس کیا ہے کہ بات وہی ساری سبزی اس کی طرف گئی دعو خواس کا خواس بڑھ دے حال تو تھوڑا چراغ کرتے تھے اس مقام پر پہنچے ہو جس حال سے گزر رہے ہو یہ خواص کا حال ہے تمہارا فرد بنتا ہے کہ اپنے آپ کو عوام سے مختلف رکھو یہ نہ جیلہ فدو لانتی باہر نکلنگے طلبہ ٹوپیاں جی بینش پفا و لین گے کیوں آ بار دے سمجھ یہ مولوی نہیں یہ سڈے یا سندھی ٹوپیاں پا ل گے جان, جان کے یہو جو کرتوت کرا تاکہ کیوں وہ برائی دا ذہن رکھتے ہیں لہذا برے پاسے جانا تو برے لوگے یہ نہ آخ ہے صحیح حضرت صاحب خیر نہ سینما جو وڑ جائیے تے کہ سینڈر وجہ پام پوری نہ بنا لیکن کچھ نہ کچھ وجہ ان دی عوام رلتی تاکہ عوام جی وہ سان یہ سمجھ بھی میرے مولوی نے نہیں نہیں مولوی بھی ہیں دل جہرا جی نہ میرا نہیں آن رکھتے ایک تھوڑا تھوڑا کدر والا بھی دے بھی رکھتے ہیں بغیرسا آخر نے رکھتے ہیں ممتاز جس طرح جس طرح تمہارا علم لوگوں سے ممتاز ہے تمہاراز ہے تمہارے احوال ممتاز ہونے چاہیے تمہارے احمد ممتاز ہونے چاہیے تمہارے اقوال ممتاز ہونے چاہیے تم نمایا بنو تاکہ لوگ تمہاری اتباع کریں یہ نہیں ہو کہ تم لوگوں کی اتباع شروع کر بارل میم بڑی لگتی ہے کہ بڑی شرمندگی میں میرے کل سچ پوچھ دا کسمیا میں اللہ تعالی قیامت میں ارما دتا ہے چشتی پر فضلہ تے اے کام تھی کیوں میں لگے گا مینو کہ آزاد اس واسطے میں دعا ہی کرنا یا اللہ سونے نہ حساب کری نہ آزاد کری نہ حساب کری نہ پردا پوش ہے پردا پاچک میر م میری تو کوئی بڑا میرا واقعی شرم ایڈی میری شرم آئی یار میں خاص بنتے پی ہو حکم سنو تو پیرا دے تاں خواس جے جے حکم سن کے چھتر چلنا پھر عوام جے پھر تا پڑھنا نہ پڑھنا برابر